الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الامم با محمد المصطفى وعلى اله واصحابه قول الصدق تو فالو ہو تو فِي الْأَرْضِ تم كَبِيرٌ فساد بِاللَّهِ آمن اللَّهُ سد اللہ مولا ملازین و سد کرسولمک ملا ہلک سلو نلیا او ہل آ مو سلو آل موت سلا تو سلام والا یا رسول اللہ والا آل کا وا سیا یا حبیب اللہ و سلام تو سیدی منبین والا آل کا وا کیا رحمت <تصفح> سام حضرات السلام علیکم ہم دو سنا درود د ختم لمبیا لہت ح سنا تو بعد آج رانا دعا ہے حقت آ شان ہو بندہ ناچیر دے دل دماغ زبان نگاہ نتا تو معفور فرماوے دوستو دوسری مرتبہ دے اندر حاضری ہوئی ہے دوستہ نے اج پھر اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالی انہوں کی دنیا آخرت سونی فرماوے بندہ ناجیر جناب نو مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ شاء اللہ جو موضوع س ارادہ رکھد ہے وہ ہے فتنیا اصل سبب فتنے اور فساد کا اصل سبب یہ میرا موضوع ہے بیان کرنے کی ضرورت اس واسطے کہ جنہ چیر مومن فتنے اسباب نہ جنے فیتنیا نہ پچھانے وہ فس جگاہ آیا ڈگ پا دس بچن کی کوشش کر رہی ہے نا جنوں خبر ایک نہیں ان پتا لگنا جی اس لیے سر تھا لتاں آ نبی پاک سرکار دا ایک صحابی حضرت اگر رضی اللہ تعالی آ فرمانے میں نبی پاک صلی اللہ و و تعالی وسلم دے, دے بارے پشت رہتا سن لوگ خیر دے دتعلق پوچھتے سن میں شر دے متعلق کیوں بے بدر میں شر چس نہ جا من پہلو ہی پتا ہو شر کی ہے میں فسا گا نہیں نبی پاک سرکار دبی قدرت زیفا فرما نے لوکی نبی پاک کول خیر دے بارے پوچھتے سن اور میں دے بارے پوچھتا شر دے بارے تاکہ میںس نہ جا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فیتنے اتر گے اج جی کالی رات دے ہیں اترتے ہیں صاحب نے ارد کی یار رسول اللہ انہوں فتنہ تو نکلن کا راہ کی ہونا ہے فرمایا اللہ دا قرآن ہونا <سؤال> سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتنے اترنگ گے جیر رات دے ہیں اترتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ انہوں فتنہ تو بچن نکلن کا راہ کی ہونا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دا قرآن قرآن حکیم تر فساد والے لوگ کیوں قرآن نال ویر رکھتے ہیں سارا شرارتیں ہی ان کھول چڑتے فساد والے قرآن ویر اسے گل دے رکھتے ہیں بھی اسی جو شر فساد سوچنے پہلے کھول کے رکھ چڑھتا ہے یہ ہے کہ اسے واسطے قسمیہ پہ آنا جنہوں اللہ تعالی دے قرآن دی سمجھ اور اس کا عمل نصیب ہو گیا وہ کدیشارے نہیں پھسے گا وہ فتنیا نہیں پھسے گا اللہ سونے دے ولی کدی دوکھا نہیں کھانے کسی شارے چ نہیں فسے کیوں نہیں دے اسے واسطے کہ اللہ کے قرآن کا دمن فڑیا ہوں قرآن حکیم نو مضبوطی نال فڑیا ہوں نبی پاک سرکار نے فرمایا نا قرآن اللہ کی رسی ایک رس سرا رب کول ہے ایک سرا تے کول ہے وہ مقصد یہ نہیں کہ واقعی قرآن ایک رسی ہے مقصد یہ کہ قرآن جدو بندہ قرآن سے چلتا اس نال اللہ تعالی نال دا رابطہ ہو جاندہ ہے تعلق ہو جاندہ ہے جب رب سونے نال تعلق ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما بندے دی جہی جی رب فرماوے فرما کبھی گمراہ نہیں ہوتا جہی جی رب سونا راہنمائی فرماوے فرما کبھی فسدا فسنا انہیں ہی جی ہے جگے شیطان لگا ہوگے جی رحمان ہوسنا تو, تو اس واسطے قرآن حکیم نے ہر شار فتنے کھول کے بیان فرمایا ہے. گل صرف ایسا کہ قرآن کا پہلے نمبر تے ہوندا ہے احترام احترام کہ کائنات ہر شہ لوں احترام قرآن زیادہ ہوئے. احترام ہو نہیں ہوئے گا نا تو پھر سمجھ آ سکتا ہی نہیں سمجھ تو ہے پہلو احترام, ہوئے. احترام تو بعد جدو علم قرآن دا ہے تو پھر اس دی سمجھ ہو جائے سمجھ گا پھر تیسرے نمبر تمجن تو بعد عمل کی واری عمل تو بعد پھر قرآن حکیم بندے دلوں چلاون دا مطالبہ کرد کہ میں میرے تے آپ چلنے ہن کوشش کر کے دجی دنیا بھی میرے تے چلے تو قبلہ قرآن حکیم دا پہلا فرضی احترام اور تعظیم ہے کہ آج احترام اور تعظیم قرآن دی نہیں رہی جب احترام اور تاظیم ہی نہ ہوئے سمجھنا تے ممکن ہی نہیں احترام اور تعظیم دا موٹا جہا حال لو کہ لٹرین بنایا نا تو او بھی دس دس لکھ روپئے گند رکھنا ہے لیکن قرآن حکیم پرانے توڑیا چ مسیت کی نکرا چ پیا ہوں ایو ہوں کہ نہیں ہے؟ قرآن پرانے توڑے یا باہر سڑک کے پرانے ڈبے قرآن چکنا تو ان چھ دین ٹٹی خانا دس لاک روپئے کا ہے پھر یہو جی اتری قوم نو قرآن کیا پلا فڑا کی سمجھ آئے قرآن سے اسمجھ آنا جنہیں ساری کائنات دی عظیم چیزاں تو ود قرآن دی تعزیم کرنی بولو بولو سبال اللہ آل قرآن نو جران نالت رکھنا ہے جی تی رکھنا ہے تے اٹھ ہزار درالی چرانے مجید رکھنا ہے تے پرانے توڑے جنا قرآن کا احترام دلچ مڑی انج دمجھنے پے آئی پٹھے راہ مرے پے آ فساد خوبے پہے ہیں پوری دنیا کائنات کے اندر مسلم قوم کا کراڑا ہوا پیا گل گالے ٹھیٹاں کو بندہ ٹیٹھ ہو جائے تو نہیں جانی شاید ورنا جی انسان آلی گل کرو انسان آلی زندگی دی تے وہ ساڑھے کل کو نہیں رہی اوہ شان شوقت جڑی نبی پاک دے صحابہ دے کور سی اوکے تھے محل وجہ ہے اوے ایسانو قرآن دا احترام ہی نہیں پہلی شاہی کون یگاہ سمجھا باہ دے چے سمجھا تے باہ دے چاہ انہیں ایسانو عمل اوستو بعد ہونا سی جدو قرآن حقیم دا پہلا فردی ختم ہو گیا تازیم اور احترام آنا اور جدو بھی قرآن سمجھ دا یاد رکھنا تعظیم احترام ہوئے تو اللہ سونے دے پاک کسے ولی کامل دی سنگت اور صحبت ہو بغیر اللہ دے ولیاں تو قرآن پلا ہی نہیں کیوں اس واسطے کے تعظیم اللہ دے ولی ہی سمجھ دے ہوں نے پھر ان رب سمجھا او آگا پھر دنیا نان سمجھا بغیر نگاہے ولی تو قدی قرآن سمجھا آ سکتا یہ پکی اٹل گل <سؤال> جن بھی ولیاں کا راہ چڈنے لا ان گمراہ لب ہے یعنی اللہ دے ولی دی سوبت ہو جڑا فنائے نفس دے مقام تے ہو روح ہوے دنیا دی طلب ختم ہو دنیا دی نفرت ہوے اندر آخرت دی الفت نو ضرورت تک محدود رکھے آخرت نو مقصود اصلی سمجھے یہو جا سمجھ لیا اللہ دا ولی ہونا ہاں اللہ دے کی یہ نشانی نہیں کہ خالی سر تگ ہوئے منہ تو داڑی ہو ستن جناب جی گیٹے تیٹیاں تو اتنے ہوئے تو پھر تو سمجھے خرا اللہ دا ولی ہے نہ اللہ دا ولی دنیا تمتنفر ہوندا ہے آخرت دی الفت ہے سدکے جاوا اللہ دا ولی انتہائی غیرت مند ہے اور پردے والا ہوں پردہ غیرت اور دنیا تو نفرت ہوے تو سمجھ ولی ہے جی چیز کا کوئی نہیں تو ولی ودر تو ہو سکتا ہے ولی اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا یہو جہ ولی اللہ دا ملے نا تو پھر قرآن خدا دا سمجھ آ ہے جا بولو سبحان اللہ قرآن اللہ دا پھر سمجھ ہے قران سمجھ آ گیا سمجھ سارے مسئلے حل ہو گئے اللہ oh, oh, oh, oh. میرے پاک مولا علی مشکل کشا دنے سبحان اللہ. اللہ پاک علی مشکل کشا رضی اللہ ہو نو سرکار فرما نے جب آپ تو پوچھا گیا الی دسو تسا اہل بینت نبی پاک جانا کیڑی دے گئے اور میرے پاک کلی فرما نے فرمایا جان مدنی تاج دار سان قرآن نہیں فرمایا سانو دولر فرمایا دنیا دیا شائیاں دے گئے یہ فرمایا سانو رب دا پاک نبی کبی جانا ایلے بہت نران بھی سمجھا فرما گئے نے صدقے جاوہ خدا دے بندے آئے قرآن دے سمجھ کامل ولی دے دربار دے ہاں جی آپ نے متھے گسا وڑھتے ہی مل دی یہی جوے جوے بندہ اللہ دے ولی دے آستان تے رو دے رب سونے دے فقیر دی خدمت کر دے رب سونہ اوئی دل دے برقرآن والا جاننہ دا غربہ سبگائے رب جو دے نبی باغ دسیل لال دیں نبی باگ جو دے اپنے وسیلے لال لتا فرما نے سدکے جا ایک مثال تین دینا جی نگاہ ہٹ جاوے کدی مومن نہ ر سی مومن نہیں رک نگاہے مستفا ہٹ جاوے بزرگ امام امام دمیری رحمت اللہ علیہ حیات ہیاوان شریف دے اندر لکھتے ہیں کتاب حیات تل شریف دے اندر کچھ جدو آڈے دے کچھ جدو آڈے دی اور ریت دے اندر دب کے پانی پھرتی دی رہی دریا دے جس کونے بھی پھرے اس کچھوی دی نگاہ اپنے آڈیا تر ری نگاہ ہٹ جائے دی انڈا خراب ہو جان بے کدی وچوں بچہ نہیں پیدا ہو سکدا او وہ نگاہ رہی تا بچہ پیدا ہو بندیا خدا دیا اے مثال سمجھا دتی گئی رب سونے دا پاک نبی دی نگاہ مومن دے دل توے تا مومن ایمان تی جو نگاہ ہٹا لو نبی کدی ایمان نصیب ہو سکتا نہیں حضرت سیدنا لا موسا کلیم اللہ علیہ سرا تو تسلیم آپ سدکے جا رب سونے لال ہم کلام ہوئے نے دی توجہ رب سونے لگ گئی سی آپ دا دھیان سارا ادھر ہو گیا سی حضرت سیدنا نہ موسا کلیم دی نگاہ مبارک ہٹ گئی توجہ حضرات سبان اللہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام دی نگاہ مبارک امت تو ہٹ گئی امت پچھوں وچھے دی پوجا کرن لگ پئی سی نگاہ نبی ہٹ گئی تے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام دی نگاہ ہٹن دے لالک قوم وچھے دی پوجا پہ کر دیئے اور صدقے جاوہ مدنی سونے آ تیری نگاہ تو سادہ نبی ارشد رب دا دیدار فرمایا ہے جدو واپس آ جائے ابو بکر اوے صدیق سی عمر فاروق سی عثمان غنی سی علی حیدر کرار ساسا بھی فرق آن دتا نہیں اس نگاہ تو صدقے جڑی رب ن اپنے یار اپنے امتیاں ویٹے کیونکہ رب نے فرمایا سی والا دہنا اینکا بھی ذرا کلا بھی آرک ذرا گونج کے سوال اللہ اللہ سونے نے فرمایا ہبھی بالسا تا وزن چک لیا وے جس وزن اللہ جناب دی کا جن, لک مبارک کنڈ مبارک جناب دی ٹوٹ دی پی کی مطلب ٹوٹن دا مقصد دے اے دا وزن بھارا تے سی یا رسول اللہ ایسا ہو چک آوے جناب دا دلو کہڑا سی نبی پاک سرکار نوے فکر لگی رہی دی سی کہ ادھرو رب سونے والی دھیان رکھنا بھی رب دا دیدار شہدے بھی رہنا وے ادھر امت کا بھی خیال رکھنا وے یہ دلا ہوں کٹیاں ہو رب سونا نے اپنے حبیب لوں فرمایا نرمایا حبیباساں تیرا وزن اٹھا لیا ہوئے تا مقامے مستفا ان بنیا جی مدینے بیٹھے دیدار خدا وے جی ارش سے بیٹھا وے دیدار حضور سرکار دی نگاہ امت برقرار ہے ادھر بیٹھ کے امت تو نگاہ نہیں ہٹ دی امت بیٹھ کے حبیب خدا رب تو نگاہ نہیں ہٹا گے نہ سمجھیا جے اے نہ سمجھا جے نبی پاک ارش تن اللہ دا دیدار فرمایا جدو اس بعد تھلے آئے جی دیدار مستفا کریم ہوا دیدار ختم ہو گیا سی نہ بندہ خدا دیا میرے پاک نبی جڑی شان ایک بار رب عطا فرمائی پھر ہمیشہ اضافہ فرما ہے کبھی کمی نہیں آ محبوب ارشت رب کا دیدار فرما سی جے جی فرشت سی تا تب کا دیدار فرما سی تا رب فرمایا ولل خیرا تو خیر احبوبہ ہر آن والی کڑی تیرے واسطے پہلی نالو چنگی ہوئے بھی ہی چنگی بننی ہے ہن بھی پاک مدینے دا تاج دار ہمیشہ رب سونے کے دیدار دلیا بس رہ لیکن سدکے دوے پاسے نگاہ نبی پاک بھی برابر رہن دیئے خدا کے بندے توجہ فرما نبی سرکار دی نگاہ ولیاں رہی گئی مومنا ترتی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیض دن پہ قرآن سمجھ آؤ اصا قرآن پڑھنے ضرور ہے پر سمجھنے کوئی نہیں ہوں پڑھنا رہ گیا ہے انگلش ہے قرآن پڑھنے سمجھ کوئی نہیں رہی کیونکہ اندر احترام تعظیم کوئی نہیں رہی قرآن ایک بےکار کتابنے آئے بخا مار دینی ہے جڑا دلا لگ جائے بکھا مر جانا ہے جیسے دل کے اندر ای تعلیم ہوان کی وہ فلا فلا پر نہ قرآن سارے زمانے میں فتنے سمجھا چڑا بھی قرآن نو سمجھن والا کدی کسی فتمے پہ سکدا نہیں ہوں آخ تیرے سامنے اللہ دے قرآن سارے زمانے میں فتمے پینے کا سبب دسا تو وجہ ہے نا بولو بولو سبحان اللہ قبلہ ہوں دسنا ہے کہ رب سونے نے اپنے قرآن چ کتنے فساد دہشت گردیا ساریا گلوں کا سبب اللہ نے قرآن کی فرمایا توجہ نہیں کی مولویا پایا نے فساد میں دسنا قرآن دران کی دسد فساد کتوں آج نہیں قرآن کے حوالے ت کافر نہ اڑاد ویر کیوں رکھتے ہیں قرآن آپ وائر یہ ان ہر ہر جڑ سمجھا سکان ہر ہر جڑ سمجھا سکتا ہے تی کافر لکھا فراہ برطانیہ دے وزیر اعظم آخ مسلمانہ کے ہاتھ جنہ چر قرآن ہے نا چر مسلمان ساری حکومت تھلے نہیں رہن گے فر اڈاریاں بارنیا اڈاریاں آپ مارنیا قرآن آپ بھی آزاد ہے جہا یہ پیچھے چلے انہوں بھی آزاد کر چڑنا ہے قرآن مننا رہو سچ من رہ ہوں پتہ لگے گا نہیں منگ اللہ سونا قرآن فرما الافالو تک فتنا تل ارد و فساد کبھی اللہ فرماؤں ایمان والے اگر تسان کافران کی سنگت نہیں چڈو گے کافرا تو پرہیز نہیں کرو گے کافرات تو دور نہیں رہو گے کی ہوگا تکن سات فیلر دینا فسا دون کبھی زمین پے گا اور بڑا فساد پوے گا ربان نے دو نفل چیلیا پھر دہشت گردی ادھر ہو گئی ہو گئی اور جلیا اللہ کا قرآن دے سمجھ لو اکھاں دے ہاتھ چار رکھ رب سونے دے دمین فتنے فساد جدو بھی پے کافران کی سنگت دوستی کی وجہ لوگ گے وہی وجہ کی ہے وجہ تینوں دسناوا سن لے کفر دلچی کوئی نہیں اسلام برائی کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی یاد رکھنا کفرچ نی کوئی نہیں اسلامت جی کفرت نی وی تو سمجھی مسلمانوں کی سہبت کا کوئی نتیجہ ہوئے گا جی اسلام مسلمانوں میں برائی ویکھے پھر سمجھی مسلمانہ نے کوئی سنگت یاری جوڑی ہو جا کے انہوں جناب فساد تے برائی آ گئی ہونی ہے سد کے میرے نبی نے دو سہام تو حضرت حسن بصری سرکار فرما نے نبی پاک سرکار دے مولا علی دا خلیفہ حسن بسری فرما میں نبی پاگوں دیکھا وہ انہوں دے کپڑے اگر کافتوں دے کپڑے نال لگ جن وہ کپڑے پھوندے سن کپڑا کفر دے خلاف تا کر کے پاک نمار فساں کا تونا پون رہا حضور دے صحابہ نے دنیا نتنیا تو بچا لیا سی فتنیا تو پاک سرزمین زمین نبی دار بڑا لو سو وجہ کی سی انا دندر اے ہوئی وجہ سی کہ انا نے کفر دی سنگت تو اپنے آپ, نے آپ نے دور رکھا سی کافران دی سنگت تو دور رکھا سی ہوں رب واہدہ ہلا شریک مولا فرماؤں گا ایمان والے اگر کفر نال کفرال نال سنگت نہ چی تو زمین دن فتنہ بھی پوے گا تو بڑا وا فسان बड़ा वा कि आना बोलो बोलो बोलो क्यों वजह पता की स्याने आते ने सपां पुत्र कद मित्र नहीं होंगे भावे चूड़िया दुधो है ना सप कद बंदे दे दोस्त नहीं होंगे सपां की مثال چڈ ایک بزرگ نے مثال لکھی مائی سی اس بگیار پالیا بگیڑ دا بچہ پالیا بکری دو دنا. کہا دے دے دار وہ مائی کئی دن بعد چلی گئی بگیاڑ تیار ہو گیا جدو واپس آئی نا کار تے نہ کرگیڑ دا بچہ जड़ा जिस बकरी दे पलिया चीर फाड़ खा के पास बैठाई आखिया ना मुराद आ मैनू दस तू पलिया दुद्ध न है दुद छोटा जा तेनू मैं जंगल चो लाया पालिया तेन घर तेन बग्याड़ा की संगत नहीं ली پر دش تینو یہ دس تیرا پیو ماں چاچے مامے بگیڑ نے توجہ جو کی وہ تینو ایک دسیا بھائی تیرے رشتے دار کون نے نام مراد آ دھا پیت جہاں دھ پیت چیری فاری کر دھد جا پیتا ان بگیار کی جاب دینا سی وہ بزرگ لکھا جاب جی مزاج تبیعت جیویں ہوں نا لکھ تربیت آو وہ نہیں بدلتی ہوں توجہ نہیں ہوں بگیار کا مزاج بکری کی دشمنی بکریاں بکریاں دا کا دھد بگیان بکری دا دوست نہیں بنا سکیا بکری دا دوست نہیں بنا سکیا او بھائی جے دوکھا کھا کے چلی گئی ہے کر کے کہ ہوں تو یہ پوترے انہیں سارا کچھ پیتی کھای کالے بھی انہیں کچھ آخنا کچھ ان لیکن واپس آئی ختم سی معلوم ہویا بزرگ فرماندے نے دشمن کدی سجن توجہ نہیں دشمن کدی سجن نہیں ہوتا پاوے لاکھ روپ وٹاوے کدی سجن نہیں ہوتا کوگی کوگی جان لو کوگی بیٹھی تو شکار ہی گیا فسان دی خاطر جبا پایا پگ رکھی دڑی رکھی ہاتھ تسبہ گل چڑکے جال وھا کے مٹی د رگ دے سٹ کے بہریا گی اس ویکھیا سیخیا بندہ بھی بیٹھا ہے اللہ, دانا بھی پیا ہوں جال آیا تل فیصلہ دنیا کائنات اٹل فیصلہ دشمنوں دی لاکھ دوستی کرو کبھی دشمن ویل چڈ دفل سلطان باہر فرماؤں فرمایا نال کل سمجھی سج نہ کریے کل مو لاج لالائیے کام دے بچے اور کبھی حال سننا ہو مر بابا موت چو دے چگائیے پبی تربد نہو بھا توڑ مکے لے جائیے کوڑے کبھی میٹھے نہ باہو بھا سے ملا گوڑ پائیے Boom. سب اللہ،, اللہ خدا دے دنیا توجہ فرما دشمن کدی سجن لکھ روپ وٹای لکھ شکلا وٹاوی لکھ کوشش کری دوستی دی ہمیشہ کڑی نگاہ وکھی نگاہ خطرے تیو دکھی بزرگ اس ویل یہ سد تک فرما نہیں اگر تیرا سجن تیرے دشمن نال بہنا شروع کر دے اس سجن کا وسع نہ کالی کدھر نقصان دے جائے گا आ, خدا دے بندیاں اور توجہ فرما اصل فٹنس سبب آیا کئی جہان دن کساد پی نے جڑے اج دیا کائنات کھلے پیک نہ کسی بھی عزت محفوظ نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ پہلو دنیا دردی سی کتے بلے تر ساپ ٹوئے تو ہر ڈردی بندے تو پہلے پیڑیاں نکل جائیں ڈر لگنا کدھر سپ نہ مل جائے باہر نکلتا ہے ڈر لگتا ہے مارن والا جب کوئی گھر کے ستا وہ بندے ڈر کدھر بندہ نہ آ جائے جڑا عزت بھی لٹ لے مال بھی لٹ لے جی سڑک میں ٹر پڑے تو پھر بھی یہ ڈر لگا ہوں اگرو اگوں کو باوردی باوردی نہ ل جائے جڑا میری ارشا لٹ لو خدا دنیا फसाद क्यों जमाने नहीं पा जाए रब छोड़े पाओ फरमा इला तू तक फितला तेलू फुला फसादुल कवी तवजो है कोई ना रब फरमा जो तुसा काफरा संगत गोरी تو کی ہونا ہے بال بول کی پہ جانا ہے ہر ادر ویک میں دسنا پیار سنگت جڑی کئی ہے سپا لگتی کئی ہے نال دوستی کئی جڑتی ہے دس دیا اگریز اس ملک دریا ہندوستان مغلان دی حکومت سی آیا تاجر بن کے تجارت کرنا آیا کی کرنا آیا آد بس بڑی بابے بن گئے کی کرنا ای ویر پا کے دشمنیا بڑی کی بس چھ پیمنچ آ جائیے کی کرنا لڑائیاں لڑ کے आओ तजारत करिए एक दूसरे न दोस्ती का हथ विए अगो मुगल चवल के पुत्र सन उस वेले शाह झड़े सन उन्होंने आयाशी ने, ने मत्त मारी हुई सी बेवकूफा की किया आख्या चलो संगत जोड़ा तजारत शुरू हो गई आपस के अंदर पर यह पुराना वैरी सी एने अंग्रेज ने पिछों फौज कट्ठी करनी शुरू कर दी अगों तजारत हो रही है पों जो वेख्याौज आ गई वे। चंगा हर पासो मैं हर पासो हलका पा लिया हर पासो घेरा पा लिया हमला किया लड़ाई शुरू हो ने जो गई अगो इन्ने जोगे ही नहीं सन एक तो विशा मारे गए यह कु बिचाई तोज नहीं की ایسا مرا دانا لین چکر اچھی جی فس بیٹھے تاجر اور تاجر بن کے آئے سن انہیں آخیا بس دشمنی ایسا کی کرنی ہے حالانکہ ان جنگ تو سڈے نبی پاٹ نہ ہوئی سن جو شروائیا پھر سلاحدی روی کا دور بھی آیا تارک دن یاد کا بھی آیا ہر مسلمان بادشاہ دشمنیا لگی سنوفا احتمادی بس پسی بس بس انہوں نے حکومت سنبھال لیا سنبھالنے بعد ہوں کی کیتا کیا ان دشمن نارن کے دو تریقے ہوں ایک طریقہ دشمن گولی مار دو اصل لال مارو جانو مر جا پرے دے نال پھر مسلمان اٹھ پائے گا کن مرنگ اگلے دیکھنے ان دشمنی پینی ہے انہوں نے مارن انہوں نے اٹھ پینے دشمنی دی جانی اس طرح کرو نے کور طریقہ اختیار کرا کی غیرت مارو یہ ایمان مارو یہ سان دن سمجھے ہی نہ سن سجن سمجھن لگ پے جب دشمن نہیں سمجھے گا ہر جی مرضی مار مردا جائے گا انہیں فتنیا دے جال پھیلانے شروع کر دیو کہ لگا یارو آؤ میرے نال سنگت جوڑو میرا کھانا بولو سبح اللہ <تضح> <دا را قوشا> <تضح> <درابولو سبحان> <تضح> ویک کرنا نا اے ستری دی کتاب کنویں بولو بولو شتری دی. شتری دی اردو نو سال دی اس نے صفحہ نمبر ایک سو جناب جی تین کھولو یہ گل جڑی میں تیرے آگے بیان ہے نا لکھیا ہے انگریز برے سکی میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے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 خوشحالی چاہتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی وہ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے اور ہندوستان کی دولت انگلستان کی خوشحالی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی جہی گل میں کی لکھی ہے کہ نہیں بولو بولو بولو اس واسطے کیونکہ مولی کی گل تو اعتماد گاٹ آ بلکہ ہوں تو رہا ہی کوئی ہاں جی مولی گل کرے نا تو آدھے کھڈ کے وقت اگریز گل کرے تو پاوے اڈتی پڑتی کسی پاسوں ایو پانچ سات پارے پناب چھتاں کٹ کے دیا کھڑکی کے پاسوں کی لنگ آئے نا تو آدھے بالکل سی یہ نہیں ہونا اس جو آخر بھائی آن سورج چڑھن لگا جی مگر والے پاس بس آ جنا تبکا سنا جی کو جدید کہتے ہیں نوی نسل نوی نسل جنوب میں نہڑی نسل تو وہ نوی نسل انہیں آخر ہاں بس آیا سورج آیا مگر والے پاسوں بھائی انہیں کیا, ہے کیا آیا کدھر چڑھے آج اچھا پھر مکالا ہو گیا <تصحیح> پھر ہو گیا مکالا پھر جھوٹ نکل آیا سائنس میری سال کدھر آ گئی کافر کول حوالہ نہیں دے عالم کول حوالہ پوچھتے ہیں جا اعتماد ان جانا کی زبان سے ہوسلان مٹیو شہ آ رہا وہ مسلمان ہے جا کافر کی زبان اعتماد کرے رب فرما سما ہونا کدب اکالونا سو یہودی حرام خوب ہے اور جھوٹ بہت سنتے ہیں تھوٹ سننے آدی نے تو ان فلم بنائی نے جہاں میں سارا ہی جھوٹ ہوں تو بدو رفی میں سوچتا سا یہودیاں کی یہ پیری سفت کہ فلما انہوں نے بنایا ڈرامے بنایا میں سارا ہی جھوٹ ہوں یار کب قرآن چی لبے نے یہ صفت بیان کی ہونی ہے تو پھر قرآن دے جا پہنچا تو واقعی قرآن کھول کے دسیا سما لکا دے بے وہ جھوٹ نو بڑا ہی سنبے ہیں سننے واسطے ان کنجر پترا نے اپنے سارا کچھ جلا کر چڑیا ہاں جی ادھر ڈراما کو فلم دندر ایک فلم دندر ایک بڈی ماںجے تیجی چوتھی مشوکا جنیاں فلما بندیاں جانگیاں روپ وٹتے جان گے گناسا پی پیدا ہر شاید جھوٹ فرارڈ نہیں ہوئے گی آپ بھی سنتے سنا معلوم ہو یار رب سونے میں ہر لفلی حقیقت ایک ہو چڑیے قران سمجھ والا تو قرآن ہو بلا ہوں آئے نا آ جال اُدھرے خزانہ باد دا ادھر لپیا خزانہ بادشاہ کا چوک کے ادھر لا گئے یہ لندن ادو کا ہی لندن بنیا جدوں کا ایک ہندوستان دکھا چک کے گئے نہیں تو پھر لنگے ہاں کھاندھی مسلمان کا خزانہ تے لے گئے بن گیا لندن بسکٹ بھی یاد آپ کرارے کرارے آئے آئے آیا, آیا, آیا. تو بئیمان تو کرتے بےمان کری آسکٹ یہ سارا کچھ چک کے اوے لے گئے جی ویگلستان وہ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے ہندوستان کو ادھر لکڑیا نے ادھر کچھ دے رہے ہیں کن دڑیا دو, دو طبقے جش دینا شروع کر دے ایک جنس وہبیا ایک جنس سکولیاں وہاں جنسو نے تیار کی تھی کین لگا تو دین تن پاسا رکھ تیرا کام میں تو دین تین دتاب لکھنیا نہیں دڑا لیکن تیرا دوسرا کام میں, میں تو جب ای تھی رکھ والے ندی کی گل کرے نا اسے جنگ ہکارت اور توہین کر سکنا کر لیا کر کر تاز دین, بھی کرتا دین بھی لکھ سانت پر نبی نشان کے خلاف ہی لکھنا نبی نشان یہ کام دے کہ ٹولے پیسہ بھی بڑا دتا اس بھی موٹی دلیل ہے بھی کہن لگا بھی ویخ تیرا احمد رضا بریلی انہوں مدرسہ سی چھوٹا جہا سڈا مدرسہ سی بڑا وارو دو بند اس مردوں چڑھ تھی کوڑے ہوئے اصل سچے ہوئے میں کیا اچھا ایویں گل کڑ فریا پہ آس حکومت کے کہی سے سر اگریزوں کو نواب جڑے ملک ہندوستان دے مختلف چھوٹیاں چھوٹیاں ریاستوں دے نواب سن وہ کہتے سن کہ انگریز دے تو او انگریز دی دنیا تے دنیا ترج لئی سی دین زوال چاہیا سی دن بدن دین ہٹا لا رہا نہیں ہاں میں کیا میں اگریز اتر جا رہا سی مسلمانوں سر پورے در میں دو آ رہا سی تو آیا سو توجہ نہیں توجہ نہیں جی میں کیا پیسہ سی دکھ نواب نے دتا اگریزان نے دتا انگریز خود آدھے دا آن سن دارون بند کے آسے بھی دے سن آدھ سن شابش ساڈے بڑے سونے ایل سی پڑے گی میں سارا کچھ خدا کی قسم کر کے آنا پورے حوالے آنا سابت کر چکیا تاریخ دار بند کتاب ایڈی موٹی بلارو دی چھٹی ان پڑھ کے ویخ لکھ لئے اگریز آن کتری آدھے سن اندرا آ پیسے دے سن میں کیا ملا جی ہے دین دا مدر پہ مدرسہ اتار پی جہ میں پتا لگاؤں دشمن صحیح نہیں وکیا دا مدرسہ چھوٹا رہ گیا تسی وک گئے مدرسہ بھی ود گیا مول کا ڈھیا یاد رکھنا ایمان قسم کا پیان تمزین نہیں ہر جماعت تنظیم دے جوٹے تے افی جماعتا دین جاوے زوال جماعت جان اروج نربا ار روپئے کے ہومن لڑے سیکٹریٹ دنیا جہان چلے امر دفتر کرونا تو دے کول روپئے اجتماع دے واسطے اربا روپئے دیاں تھا خرید میں پوچھنا وا دین دن, دن ہیٹھا پہ پجو نہیں کی جن دین نہ ہو جن پہ جانا ہے یہ اتنا پچڑ دے پر چھاپیا ہوں دنیا پیجڑی ہے مالو نواؤ یہ جھوٹ نال جی نال ہوں دین کی حالت اج بنی خریدا حالت ہوتی غریبی دیں مسکین دینی توجہ نہیں دکی تھی او غریب تو مشکی نادار ہوندے ماڑے نا دی حالت بھی دن بن جاندی خدا دے بندے سمجھ لیں جب کوئی پیسہ سرمایا لگاؤں دروی نلور پیا دین دی حالت بگڑتی جا رہی ہے ملا بھی دی سمرتی دی جا رہی ہے جماعت والی دی سمرتی جا رہی ہے سمجھ لال اچکارا کالا پیا کھلائی اے باطل والے بن گئے نہیں جی حق کم ہوں حق دن بدل ہیٹا پہ جانے ہاں جی دن بدل مسلمان سوال پلیر ہو رہے ہیں ایویں جماعتیں بھی دن بدل دنیاوی لحاظ جانا سی نہیں کاف بئیمانتا پانے دن ب دن انہ پیسا شرمایا آیا ہاں سمجھ لینا دی برباد کیا ہوا دولت انہوں کو لگ پی ہوں توجہ فرما ہو ایک فیتنا انہیں اٹھایا سی اقصد یہ فتنا اٹھایا جو مسلمانوں برباد کرایا جو تفاق جا وہ دین کی تبلیغ واسطے جماعتیں بھی بنا لیا جے جہاد نہیں کرنے لگ پیا پر پر جباری آوے نبی پاک دی مدینے بے تاجدار دیواری آوے آئے دین دی پہلی رکھن والا ہے جدواری آئے پھر تیل روک جاوے پھر شان لکھن بکواس لکھا جائے آخر جی نبی مرک مٹی نبی نبی ساری انجنے نفر بولے جی تھی ایسا جدو بھی تقریب کوئی سنیا جائے نبی کی عظمت نہیں رہے گی دل در الادو کی قدر دل میں اندر نہیں رہے گی دشمنی پیشنی شروع ہو جانی ہے کیوں اس نو ہی اہم مل آئی خدا دے بندیا دین رپ گا رپ کی مار جا رہے تھے ادائی قبول ہونا دل دردر عزمت سفا ہو دی. محلسی تکریر من دردیاں جو بندیاں آخیا یار آڈے مول مولوی تو ڈو ہوں دے مولوی تو مولوی کے ڈو نے ڈو آ کے چشتی آ یار آ کے نبی بھی شان بیان کر دل بندے کا کردہ واقعی ساڈا نبی بڑی شانہ والا ہے ہزور سرکار کی عزمت دل بڑھیا کہ سارے مل بھی ایڈے ڈاؤن نے نام مراد آ تقریر کر کے جان کے سڈے دل سے نبی جی ہوا ہو ہو نا کوئی نکل جسم خدا بھی نو منصور دتا گیا جے کسمیا دن نہیں کہ تسا کوئی کام رکھنا دین دی کتابیں لکھیا دین دی کتاب لکھا جی پر جب واری آئے نا دین والے نبی بھی با سو دو فر جو تسی لکھ دے ہونا ہو نہ خلاف لکھا جی اچھا گئے یار کئی کئی کتابیاں نبی پاک سرکار کی سفتیں بھی لکھیاں ہوتی ہیں نے کئی بار یہ تکلیف کر دے دی شان بیان کرتے ہیں تو تنا ہے میں ایک مثال تین دینا ہلکا کتا جان گے جی کرے جان گے بولو بول بولو, بولو <سلام> انکیا بھی ہے اس جدو اسے آئے نا لہر لہر زہر چڑی ہوتا کیوں ٹرتا ایڈ وہ کدی سیدا نہیں ترتا تو جدو لہر اتر جائے نا تو پھر سیدا ٹرنا شروع کر دینا تو وہ ضرور بھی, بھی, بھی, بھی تو تمجھنا ہلکا کتا بندے وڈے نا تو بندے کا حال بھی او ہو جی جدو ٹرے گا نا ادھر منہ چ رال وجائے گا ٹرے گا تو کدی این کدی این کدیوں وڈ کدو وڈ کدو ٹوکی ہوں وجہ کی ہے ہلکے کتے دہر کا اثر نال تعلق جڑیا بندے کا گئی بندے ہوں وہ بندہ اگوں کسی ہوا اگلا کسی ہوا ادو اگلا ہوتی <تصفح> <تصفح> <تصفح> معلوم ہویا اثر ایک ہلکے دا اثر اگا لگا جائے گا اس روکنا تنو سنگل چ بنیا ہے دور بیٹھے ہوں نے لگنے نہیں دے رہے باہر ٹیکے للکے کتے وڈے نو جا کے اندر زہر اتر تو پھر جا کے تعلق ہوا پڑاوا ٹھیک ہے قبلہ ہلکا کتا وائی تو زہر میں فیل جائے جہاں جہاں جڑتا جو جی جڑتے جان وہ بھی ہلکے ہوں جم لو کتے زہر آو ضرور ہلکا کر مارو کافرچ کوفردا زہر ہوں جنیا نا تے بنڈا جائے گا وہ مولوی بھی ہلکا پیر بھی ہلکا وہ حاکم بھی ہلکا توجہ نہیں کی جن نال جڑتے جان گے رال پی جائے گی رال فٹتا جائے گا بیڑا گرک کرتا وہ خدا دے بندے نے جن اگریزاں جوڑی ہے تارا فرمایا الا تفالو لو اتنی فتلا دل فلر دے وہ فسا دل رب ترمائی فساد پھیل جان زمین دو زمین ایک دل دی زمین آئیتمانگی آگ پہان جانا رہا بندے کا پھر دل دی زمین جی فسا جا جانے پھر دنیا دی زمین اور مثال تینوں سمجھانا مثال سمجھا کے مسلا سمجھانا خدا کے بندے اے دی مثال اویا آئی یہ اگریزاں ونڈیائی توجہ نہیں کی اس ہلکے وڈیائی اے ہلکے نہیں ہلکے ہو کے پھر کی کرتے جب لہر چڑی ہوئے ادھر جان گے کدی ادھر جان گے کدی نبی دے صحابہ دی توہین کبھی نبی دی توہین کدی بابر فرید دی توہین تو جب زہر اتر ج لہر اتر جی سر سودا ٹرن لگ پھر پڑی تے کھڑے ہوتے ہیں ندیاں شان بڑی ہے سبحان اللہ. اللہ! ایک گل ل دی ایک گل سنا دی. آر دی تبلیغی جماعت بستر چکن کا جڑا بناو والا سی ایل جڑا بنا من والا انہاں دی پہلی اٹ جڑا رکھ والا ہی. او دا نام سی مولی لیا سمولی مولی مولی نہ کر مولی نہ مولی, مولی مولی موری الیس کان دیلوی، دا پتر محمد یوسف کان دلوی اس دی کتاب حیات الحابہ حیات الحابہ چون جلد اتونی چھپی نہیں بیروت لبنان بھی چھپی دمشق بیروت لبنان ارب چھپ کے آئیے روکنا لاک سبح اللہ توجہ لال سبحان اللہ ادھر ویخ ہوں اس کتاب دے دس کتاب دیا لکھ لہر اتر جو گئی گئیے لہر اتر گئی ہے ہوں آج پیا لکھدہ لے پاک نبی سرکار دی شان مبارک میرا توجہ لالا سبحان اللہ آخے میرے عمر بن خطاب کا دور سی دا؟ بولو بولو بولو سونے فاروق کے عالم دا دورے خلافت سی حضرت عمر بن خطار دا دورے خلافت سی ایک جلاب نبی پاک سرکار دا امتی آرا بھی دیہاتی ہزور پاک سرکار دی دربار شریف مزار اقدس کے آ عرض کر دے یا رسول لا سونے کہ کلا خشک سالی ہزور بھی کمرے نے وار پے کے توجہ نہیں پہ کی تھی، مولوی کا دل بھی پہ لکھتا ہے کان دل بھی کان پہ لکھا ہے بندہ نبی قبر شریف دو اللہ! یا رسول اللہ کہ اس وقت پوری کرے زمین پر امن ہے ہر بندے کی عزت جان مال دین نڈ دیو کیونکہ آج کا نواں دور کا جو نواں ہے نا نئے لبا مرک مٹی گئے پر لیا خد باخ نبی چاہے کرسول کر امت جناب پیاسی بے مرضی رب کو پانی منگو اپنی امت کی خاطر میرا دع کر کے چلا گیا رات نو کملی والے خواب کرائیے ہلور نے فرما لے فرمایا جا امر بلختار کولو میرے سلام آخ نالے ان ایلان کر دے پانی آ جائے گا جا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 گیا میں گیا آ گیا جی کتاب کا سفر نمبر چار سو پناہ کنا جلد نمبر چار شرح ہیا تب آ شرح اصل کتاب بھی نال ہوں تہن عربی بار پڑھ کے سنا مگر آ شباہ ملا اخرجل الله زبان الله تسکل امت کا فانهم قد هلقوا فاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال اعمرا فقرا وسلم الاخبر والنوم يسكونا وقل له على الكاس الكاس فاتا الرجل فاخبره فبكى ثم قال يا رب لا اله الا ما في القند قال ابن كثير في جائے رسول اللہ دی قبر شریف دے آیا ہے شریف دے. اے, کی آخدہ? اے نہیں آخر یا رس... اللہ پا... پانی دے نہ یا رسول اللہ پانی تو منگو امت پہ تڑفتی مردی پہ یا رسول اللہ رب کو پی پانی, پانی منگو کیوں جانتے سن جان دے سن یہو جی زبان رب دے سوال کرے جنہیں کبھی رب کی موڑی نہ ہو رب کیوں موڑے توجہ اسا تے ساری دعا منگیے تو دعا منگے جنہیں ساری دہڑی ٹی وی تجر رکھنی ترقی ون دیا ہے بولے تو انگلش کڈے تو گا تے کد گلا کد غیبت کدی ہرش کدی دنیا کی تاریخ کدی کچھ یہ بولے تو پھر کیوں رب سنے بار گار چاہے یا رسول اللہ اللہ تو پانی منگو اپنی امت دی خاطر ہلاک ہو گئے رسول اللہ نیندڑ چائے کدے چار امر عمر نو میرے سلام مل جائے گا پانی سوال اٹھتا نبی پاک سرکار نے کیوں فرمایا جا عمر نو آخ پانی مل جانا سی سرکار نے جو فرما دے دی آئے گل تو نہیں بھی حضور نے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نبی پاک فرما دے ہوا ہو سکتا بڑا تو جنو کملی والے فرمایا ہوگ کہ تو الیکشن لڑتے جیت جائے گا تو وہ مل کے ہری کھڑا ہو پھر رسول اللہ فرمایا یا کسی وہ شتا نا پیا توجو نہیں سد کے جا آکے مینو ہلور آئے نا خا فرمایا لڑ جیت گیا حضرت تری لڑے تو مکال آئے کسے پاسو جتیا جی کزاب یہ بئیمان ہے انہوں آدر تاہر کادری بیمان نہ ہوتا جھوٹا نہ ہوتا جنوں نو کر دین پھر پورا نہ کوئی نہیں ان ہلکے وڈیا کو ہلکے ہے پروفیسر ہے نا پروفیسر ہے اگریز وال لگا ہلکے وڈ لیا ہونا وڈتا جائے گا جھوٹ بولتا جائے گا ہوں نبی پاک سرکار دے ان پتا تو ہے سی بارش آ جانی ہے لیکن نبی پاک سرکار کیوں پیفرمانے میں جا امر نو کہو. سلام پھر کہو کہ بارش آ جانی لب جان حکمت یہ سی جی پانی بغیر امر دے دشن تو آ جا جیڑا دیہاتی آیا سی اس نے سوال جیڑا حضور دی بارگاہ کس کی تا بارش آ جی گل ٹپی تھپ حپ جانی سی پانی ت جانا سی پر نبی شان کے کی کھولنی سی پتا کیون لگنا سی نبی دلایا سونے نے انہوں فرمایا تو جا تمر نو او خلیفہ وقت وہ کرے گا اعلان ہر پاس سلام پہنچے گا خبر اعلان ایلان ہو رہا, دنیا گا دنیا نت لگے گا بارش رب دی طرف آئی پر دلائی محمد جد امر پاک نو آن سلام آخر نل آن کے خبردی نبی باغ نے فرمایا ہے پانی مل جاوے گا عمر پاک رو پے اترو نکل گئے نا ٹھائیاں مار کے رو لگ پہ کیوں یادہ کا کڑا چھوڑی اس رچیا پاک ندی کا یار رو پیا حضور نے فرمایا سی، عمر نو آکھی احتیاط نال ذرا سمجھ کے دیا چلی میری امت دا بادشاہ جو ہے خلیفہ جو ہے ال سلک اکھ کھول کے رکھی جاگی غفلت نہ کھا کیونکہ بادشاہ غفلت کھا جائے سن لادشاہ چھوٹا آئے ندر بہت کام دیا پورا سو ہے تو میں دروت کی تھی ہاں کہ بادشاہ کسے دا کسی کا لوگ کی کی کی کی تو قوم آن دیئے، تو نون آئی چک لو چلتی ہے پیچھے تدو جدو سدکے جا حضرت فاروق آلم دیکرا بادشاہ کے خزانے آئے زیور آئے جی وہ پہنتا سی فوجی آن کے رکھے حضرت عمر کے کچہری مدینہ شریف کے اندر فرما قیمتی خزانے کہ فوج نے ماشا بھی نہیں ہلایا کہ سارا کچھ مینو آن دتا کہ کھڈے پاک بندے نے مولا علی کھلے سن فرمایا عمر ان دی گل نہیں پہلو تو پاک ہوئے پھر تیری پاک ہوئی پہل تاک ہوا پھر ریا پاک ہوئیے میں اگ چل کے اس گل نزید سمجھاوا گا ترک آخو اللہ ہوں خدا نے بندیا یہ لہر اتری لکھ گیا ہوں او چک لو ان کتاب دوجیا پڑھ لو جو کچھ ان شرک شرک آخیا ہونا اتے ہوں سارا ہویا کھڑا کیرتی یہ ہوں سارا چبلا کیوں ہویا کھڑا ہے ماہ خاطر کہ جب لہر اتری بریلوی مقابلے کوئی نہیں سڑے لکھی آیا درا گڑ لکھی آیا ہو فلاں بلکہ ایک ہو گل بھی لکھے دیو بھی بیا. <laughs> بولو بولو. ان لکھ دیتی اس کا انمان کیا پایا الن سارو صلی نبی علیہ وسلم سارو بےشاری نبی علیہ وسلم رنگ برنگی کتاب ہے ستائی سو کی منگائی ہے مت سمجھیں میں پینٹ شرٹ تھوڑی خریدنی ہوتی پیسے جو آؤگ میں ٹی وی لینا اللہ مہربانی نبی دا دین ہی خرید کر لیجیے لکھنا بشاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا رجالو صحیح رجالو ہمار رجالو سہی آ حضرت خالد بن ولید آپ سرکار دی ٹوپی جنگ جرم ہو گئی آپ نے فرمایا ٹوپی لبو نہ لبی آپ نے فرمایا لبو پھر لب گئی وہ ٹوپی سی پرانی حضرت خالد بن ولید نبی ارشا بھی فرما میں یہ تو ہمارا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی پاک نے عمرہ کی سی فہالا کرا سہو اپنا سر مبارک منوایا لوکی بھج بھج کے نبی پاک سرکار دے وال مبارک چکتے سن لے لیں سن تبر روٹنی خاطر فر سبق تو ملا نہ سیا ہی جدو سرکار اپنے متے مبارک د وال اتروا ون لگے میں بج کے ہزور سرکار متے مبارک آڑے وال مبارک لے لے فرماؤں درما فجال تو آل کلن سوہ میں اس ٹوپی چ رکھ لے سن فلم اشہد کتا لم تم تمتا آخر وہ ٹوپی جدو میرے نال ہوں مینو اللہ مدد اٹار فرماؤں انہیں انوان پایا نبی وال مدد منگنی کی اچھا نبی لکھی جاندے جی اصا پورے نبی تو توجہ یہ گل لہر اتر توجہ نہیں جو جی چڑی خلی ہوشرک آشرکتی متی وہ سیدھا چڑنا نہیں نا چڑی جی اتر جائے تو پھر حدیش بھی نظر آ جاتی یہ ہوں نہیں ہے حدیشہ نے آپ لکھیا ہدیشہ کل کی تیہا. قسم خدا بھی کر کے آنا تو اس مذہب دا مطالعہ کرو تو انو دین دی تاریخ چ کتاباں نظر آن لیکن نبی کی تاریخ نے جدو لکھنا ہے تو حضور سرکار دی توہین دا کوئی نہ کوئی پہلو چنا ضرور لے آنا انہیں کم سپرد کیا ان دوستی جڑی فساد موڈ بن گئے آج, آج دینی میں جڑا فساد نظر آئی نا کوئی دہشت گرد مسلمانوں کو ثابت کرنے کا سبب بن رہا ہے کوئی کچھ اسی ٹولہ چکن ہونا تبج نہیں کی دی. سپاہ صحابہ سابا کت, کتنے کتنے کت بنی سپا ادھر بنی کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر شیعہ کافر ہون کی ہے مسلمان نے توجہ کی ہوں جو اتحاد ہوئے کھڑے نے متاحڈا مجلس امل توجہ نہیں کی تھی؟ متا ہے مجل سے بھائی ہوں ساڈا عمل سارا ایک ہونا ہے متا ہے عمل سے امل تو ہوں شیا انداز ہوتا سی ہوں سی ہوں مسلمان ہو گئے کاتر کا پھر شیا کافر نام تٹیخانے جا اتے بھی لکھے آؤں سی خانے میں لکھا کراؤ کا پھر شایا کا کشمیر دے کشمی تے فساد اے نہیں پایا پایا کہ نہ پایا لکھاں بندے مرائے کوئی ہاتھی آیا کچھ باز آئے بھی نہیں پہ باز آئے نہیں آئے امریکہ جوت کھڑکایا جوت خڑکایا جڑکایا یہاں لشکر تائبہ تو بنا لے جمع تاوا نہ ہی بٹا لیا بٹیا نہ کہ نہیں پہلا لشکر کی سی ہوں اچھا مجاہد آتے نے بھی دشمن پیر کڑکا میں کیا بار ہو بوٹ کھڑکاے تو پھر نال پیو بھی بتا لوجی اور لوگ کے ڈرامہ کی ہے کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی साधी कौम भी आंधी बल्ले बल्ले बड़ा आद कर रहे ते बिचारा खलां भी बैठे बरेलू खी खल भी आपनी लवाई आई ए पौली गां तो बाबे शेर दियां गांव जिन्हें लाया गली मगर ही टूर चली समझी बैठा बोलिया اگر کوئی خرچ وٹا مار کے بج آئے پونڈ بھی آ گیا ککھر چ کوئی وٹا مار کے بج آئے ککھر اٹھ کے جاوے, نو جہاد نہیں آخری فساد مراد او جہاد کرتے نہیں رات نو, نو فوج فوج کہڑی اقوام میں متا ہے کافران کی فوج لگی فردی ہے بارڈر دے ان کا چنڈا ہوں چیٹا مکھا ویخی چٹا جھنڈا ہوں کشمیر کے بارڈر لگے فردے ہوں خرد دگڑے او جناب جی کی کر رہے ہوں دے لے؟ اے پھر او لگے فرد جان بارڈر ستے ہی دو چار ہندو ریڑ کے ککھر وٹا مار کے نات آدھے پچھوں اٹھتے ہیں ساڈے بندے مرے پے نے انہیں ہزار کی ہزار بندہ لاہ دینا ہزار دا چگا ساڑ دینا دے جب جہاد ہوں اتر زلم مک جسا جہاد درو جہاد تیز ادھر ظلم تیزی غرب کی کی گلان بیان, کرا کی کی دے ظلم بیان کرا؟ اے سراپا فتنہ اگریز نے بویا دوستی لگی تے فساد دی جاڑے اللہ جو کیا اللہ! اللہ! تو گے چشتی افغانستانگریزریز آن کے اتے مار گئے کٹ گئے توجہ نہیں کیڑے دوست نے ہوں تمہیں گل سمجھاوا ہاں؟ بولو ایسی سمجھاوا جتھے کر دیں جو کمائی کا لال توڑ دے تو میرا سر ویسے خدا بھی کر کے آنا سن جد اس اس مذہب نو پیدا کیتا اس واسطے بھائی تا کہ تو عقیدہ مسلمانوں دا بگاڑ نہیں ایمان دی جان محمد مصطفیٰ سرکار دی تاجیم तू कुड़ी रख छुरा फेर योचा बमान वाला पासा तुजीब हूं कोई पासा तखना इना अमल वाला पासा रख लिया डायरी रखो नमाज पढ़ो कलमा पढ़ा कराओ اسلام رکھو اسلام زندہ باؤ اسلام زندہ باؤ پاشا تو کوئی رکھنا نہ رکھتے دونیں پاس نہ امل والے نہ کی دیا تو لگنا کنویں سے بجو نہیں تو فصلیں تیرے ویری گئے کتوں سی سر ویسے ہائے جہے بڑے لوگ نے ہائی بد عمل بریلویاں تو مولی جی عمل والی گل کرتے ہی نہیں کرتے اسلام لیا افغانستان ادھرو ایسا پاشا رکھے امل والا چیدے والوں تو چھٹی ہوگی اصل ایمان تو نہمل اچھا بھی رد لیکن انہیں پاشا رکھے پاشا رکھنے اسلامی اسلامی تہذیب دا نام لینا شروع کر اسلامی قانون دا کیونکہ دی اجازت دیتی نا رسول خلاف رہنا جب یہ تبج نہیں کی گوڑے گا فکیر گل پلے بن لے ادار دی قسم فتنیا تو بچ جائے گا فتنیا اس لئے ایمان کوئی نسیب والا پیا لان سے ڈاکو ایمان سے ہوں انہوں نے سوچا بھائی امل والا رکھو اقیبے والا ہے کو نہیں امل رکھو افغانستان چمل انہوں نے نافذ کیا اسلام آرہا. آمل نافذ کیا اصل کافر جڑا ہے نا ان جا گا لگتا ہے نا انگریجانو. وہ لگتا ہے اسلامی تہذیب اور اسلامی عمل کے کیوں کا کافر ہوں زمانے دا برا تو برائی رگ رگ چ رچیا ہو اسلامی تہذیب نالم مک جنگ نہیں دیکھ جس ویخیا انہیں آخیا بیڑا گرک جائے وہ ایک ہی اپنا پالیا سانکنڈ یہ ہوا یہ ہوں بت بھی اتنے توڑن دے نے اتے پردے بھی کرا دے پے سکول بھی مکاؤ ڈ پے نے مار ہوئے انجے نے کی سینمے بند سا تہذیب کے خلاف پاؤ ہوں میں دسنا تین چمان نہ سی میں آخان گا جی ایمان ہے سی ते अमल तो इन उतो पूरा सी इधरों ईमान जो भी पूरा सी तो फिर रब सोने मारसा भी रहम नहीं खाता उन्होंने मुंज कुटींदी रही है रब सोने आखिया बंब मारी जाओ मैं इन अपने हाल से छड़े मैं इन बचा ही नहीं हालांकि रब कुरान फरमा है ईमान वालों की इमदाद हमारा हक है भी शार, भी शार। ح ہک نہ لین نسرو منی ہمارا حق ہے رب اپنا حق کدی نہیں معلوم ہوا انہوں نے ایمان چولہا سی رب آخیا کٹوے بجا کے نہ میں دہڑی وہ تو نہ پگ و نہ ان فٹ بھی سوتھڑ وہدہ مڑ تمبیاں لائیا کہ نہ لائیں چلو رسول اللہ دے مدد استعمال رب سے آ جائیں کہ نہا کالا رولا جی رولا نہ ہوں جی امل نہ امل کا دل رخ اختیار کیا ایمان ہی اندر ہی ہوتا کبھی انہ نے رب کافر ہاتھوں زلی کرا تو اچھا ایک پاسا سمجھایا دجا فتنا جہا یہ سارا مٹھ ہوئے سب تو کیڑا اے سکولی فتنا کہڑا بختالا پھر سارا سرپرستیا سکولی جی ویکے تو پھر وقت والے انہوں ہوا حداں ٹپ دتی یہ جناب جی ہر گستاخ کے سر تف رکھنا ہوں دے دو گستاخ دی نبی گستاخ دے گستاخ دے بھی, بھی ڈاکواں دے بھی چورا تجت لٹےریا دہشت گرد وزادیاں ہر کسیپرستی کرتے محال اس نام راج نے کھولیا محال اسکول پہلے آخیا دین, بھی گل جے جے ان دین دی گل کرا جی پر نبی خلاف رہا جے ان نو آخیا تسا دی نبی گل کرا جی یارویں سکول کر لیا جے بارہویں بھی, بھی کر لیا جے ملاد وی کر لیا جے چنڈیاں دین دین جناب, جناب جی دے پردے کم کرائیے جی کرانے آتے ترقی نہیں ہو سکتی عورتیں شانہ با شانہ چلن گیا تے دار کچھ بنے گا جو نہیں روتی جنس سورجنسوں نے تیار کیسا تی دین دشمن بڑے گے اس واسطے اس تعلیم ملا دین تالیم آخر اللہ اکبال کلمبر لاہور ہی فرما تعلیم ایک سازش ہے فقت دیبال آتا ہے اگریزان کی پڑھائی کہ بولو بولو اہی کتاب ثابت کرا مد لاکھ پہ بھاری ہے گواہی جاگ پائے سوچ نہیں گئے جب تاگ پیا نہ اس زمانہ جاگ پینے او سنیا تاگ شالا رب کرے تاگ پہ سبحال اللہ تو نہیں جا جاگیا جا گیا تو یہ تعلیم ہوگا ترے سے یہ کی اے حاضر صاحب بھائی تین پوچھو گا ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا مقصود تھا اس تعلیم سے جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو جہد سمجھا بھی کافر والی کرتوت بھی تو دین ہوا تو بےدی ہوئے گا وہ لوگ تو بے دین کتنے تیار کرنے سن گساخے رسول کدھر تیار کرنے سن پہ یاد رکھ لبی تو نبی دین کا آپس رشتہ بڑے گوڑی نبی کا دشمن دین کا دشمن آئی دین میں دشمن, دشمن, دشمن, دشمن نبی کا دشمن آئی اے نہیں ہو سک نمی ہو ویاری نبی دا ہو سجن نبی نبی دہلو ویاری دیو سجن کدی نہیں ہو سکنا نبی دہلو دوست نبی دیا ہوئے دوست <تصفح> اللہ. اللہ بولو بولو سبحان اللہ یہ جا... کتاب پڑھتا جا تے میرا دعوی جڑا کی بٹھا دعوی میرا دلیل کھڑا ہے جو اندر رب رکھا ہے وہ سارا ہے نکل تو ہوں مکالا مل کے کسی کام جو نہیں توجہ دن کی تھی وہ خدا جو بندے آپ دیا امدادہ ایونیں دیں ایک بھائی مینو انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کاک میں کہ بد بخت آگلش نہ پڑا گے تو انگریز کھے کھان گے کیونکہ وہ تو سان کھان دینا پر اگر ایک تیل عرب والے بند کر دیں تیل ایمان دسو کی کرے انگریز تیل کتنے لیا گے ابا کا تیل کھانا گے کی بنے گا کتوں گا تیل ہر شہر ماملہ اپنے مسلمانوں کے آرچ رکھیے پر بے ایمان نے بے گر گیا تا کر کے سانو کوئی شہ نہیں دسدی دشمن سجن بھی تمیز کوئی نہیں اے ان سارا آپ لکھن دہ نہیں ادر مگر بھی تہذیب نے پرانی اقدار پر حملہ کیا تھا دین بل پوس تہذیب نے حملہ پر ہماری پرانی قدریں ہمیں خلاف تکواں سکھاتی تھیں کی مطلب سانو دین سڈا دستا سی اللہ رسول مخلف رہے مت متقی پرہیزگار بنیا گے اللہ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا درس دیتی تھی پرانیاں قدر عزت پرانیاں پرانا دین ساڈا سانو دسدا سی اللہ رسول دل محبت کرا گے آ لکھ آئی مگر بھی تہذیب کا مرکز محور خود غرضی اور ظاہرداری تھا یہ تہذیب مادہ پرستی سکھا رہی تھی دنیا پرست بن جاؤ دنیا دے ٹٹو بن جاؤ دنیا دے کتے بن جاؤ اب دولت ہی سب سے بڑی قدر بن گئی تھی بن رہی ہے ایمان السو جل پیسہ چوکھا دیکھ اندر وڈیت پامے کنجر کول ویکن کمینے کوجو نہیں پہلا یہ سی عزت دا یار عزت دا معیار پہلو سی نبی تابے داریتے سن شرافت کنی ہے سچ انسانیت کنی ہومائی ہوجو ہی سی تین تے پاویں بہن دی کمائی ہوے تو پامے ڈیڈی دی جو بھی مرضی کمائی بڑا عزت آ رہا جی آ چوری صاحب دی کیا بات ہو چوکری صاحب سیکر معلوم ہوا آپ ہی لکھن رہے بھئی اس آدی دشمنی کی بول <تصفح> بولو, بولو، پرلے ٹولے نے ایک فٹ داڑھی دو فٹ ستھن والے نے کے کہ دشمنی کیتی ندی کی ولیاں دی لینو میں دھ کا پانی دا پانی کر کے نہ دیا پھر آتی سامنے <تصفح> <تصفح> فقیر دے سامنے سکل والے پروفیسر نے میری گل غلط ثابت کر دین و کے سچ دیں نہیں تو حقیقت فقیر سمجھا چاہے گا جا محمد پاک کتنا لب سونے نے ہر سمجھا چڈیا آل آل اگر آل آل اگر اے دین دا دشمن نہیں ایمان نال دی دین دشمنی جنہیں دی گورنمنٹ بنتی بندی. بن گئی سکول کشور پہ بن بندی بولو اگر تسا اٹھو تسی مسلمان جے جی نا تسی آخو بھی کافر دا قانون ہٹاؤ تے اللہ دا قرآن آؤ آخو گے خیر بو سے اتر گیا اچھا جی تسا آخو رب دا قرآن لیاؤ انگریز دا لانسی قانون فسترا فساد ایک گندا نالی دا پانی ہٹاؤ اس معاشرے میں فساد پھیلتا ہے الٹا معاشرہ پلیت ہوتا ہے پاک نہیں ہوتا تو تنو کون مارے گا بولو بولو ہوں تھی نسل کتے گی تو جل نبی واضح کٹا ہے پیا وہ دشمن ایک سجھا بولو بول بولو تو جی دشمن ہے دل سمجھ لا میں اہم خدا دی قسم کر کے آنا پرزے ویختا جا جے سود کور ویٹیں اتوں بینک والے سارے دوئی ہی پیار ہوں سودخور ایتو رشوت خور ڈاک مارن والے احمدی احمد ہی منڈی دیپالپور دلال مجرسہ مکیم دلال ڈاکو نے ڈاکواں نے ڈاک ماریا رات نی ہزار روپیہ کٹا کیا بس چاریا نو واپس کر دیا خیر پہ آئے آندے آیا ہزار مکیا س بھی ہزار پلوں دیں دے قسم خدا کی کرکیا نہ جنہاں چر میل ملاپ نہ ان چر فساد نہیں ہوں سن لے سن لے حضرت عالمگیر بادشاہ دا نام سنیا ہی عالمگیر گھر بلکہ ایک بی, بی سفر کر رہی سی پایا ہوا ایک ڈاکو آئے بیل ہاتھ وڈاؤ لگا بی تیرا ہاتھ میرے تک نہیں اپن سکتا وہ دا ڈاکو کیوں بی آخری حال ہال تیرا ہاتھ تا اپنے دا या बईमान हो जा मर जावे जो ईमान वाला भी ए जिंदा भी ओ तेरा हथ मेरे तक नहीं पहुंच सकता आलमगीर घर बैठे ने बीबी इथे गल पे कर दीओ कै दस्या आलमगीर नोड़ा प्यार की पैस जी जिथे भी खड़ी सी हाले हाथ डाकू का अपने नहीं तलवार मार के सिर वितर لمگی اج سبزی مانگی آ گئیے سبزی آپ گھر والی تو پوچھتے نہیں دس تو سو کو اج میرے کو گنا ہات نہیں ہوا پھر جو نہیں کی مٹی کی کندھے ناگانا آ لمگی فرماؤں گا دسو میرے کوئی گنا نہیں ہوا گھر والی آخری مسواک نہیں کی نماز والی فرمایا تا یہ سبزی مہنگی ہو گئی ہے ادھر مسواق سنت زندہ ہے ادھر سبزی اپنے مقام تاپس تا آئیے بولیا کی سمجھ میں بادشاہ بادشاہ ریڑھ بھی ہڈی خدا دی قسم کر کے آنا دے ریڑھ بھی ہڈی خراب ہو جائے پورا جسم ترنت ہوادار ہو جی ہی سارا جسم خراب ہو جی بادشاہ میں ایرا مرادو ادھر بادشاہ ملک کے حکمران حکومت ہوئے لچی عوام شریف بڑے قدو نہیں چکا تا حضرت مولا علی نے فرمایا سی تاک ہوئے تری نیا پاک ہو گئیے ہے کی کی سبحان اللہ تھپیڑا جنو ویکو مولوی تو ماحول مر جان سکون ہو جاوے مولوی ٹھیک ہو جان بواشرہ سیٹا ہو جاوے میں سردار تو پرچہ نہیں کٹا کسی مولوی تو کٹا ہی ٹھیک ہے کٹاؤ گے وہ چوری ہو گئے تو پرچہ مولوی تو کٹایا جائے اج تو بعد کٹاؤ گے کیوں مولوی تو پرچہ نہیں ہے یہ کسی کا مچھا مچھلی واپس کراجری جچا کٹا تو یہ اپنی مچھلی لے جان گی پوڑیا مولوی تے کسے نے نماز نہیں پڑھا سکتا پڑھا سکتا آ کے ویکھے اگوں ویر دیر یہ بھی کرا سکتا ہاکم تو بتکا نہیں کرا سکتا وہ ہوں آخ لاؤ کپڑے تے نچو اتنے ڈانس کرو تو مڑا پا کرنا ہے لڈی ہے جمالو پاؤ لے جمالو آپ پاؤنے آ سر سر میرنا نہیں مینو ایک مول بھی لٹ کے کھا گا مسود کھا گا مول بھی وہ نام براد ہے مسیت بھی کدی کھو مسیح اچھا میں کہ مولوی جو دے اپنی مرضی نال دیندے جے یا کھوا سمانسو کبھی مولوی رپیہ کے کے کتا ہے کھو سکتا مولوی اچھا مولوی نے کھو نہیں سکتا رب کے نام تو دا دے خا گ ل مفید کھا گئے اچھا آ جڑے دوسرے بیلی نے ڈگی ٹوپی یہ لر بھی پھیرتے ہیں پانچ سو بھی ہے آ سال بڑی مہربانی بڑی مہربانی پکارمن پانچ سونے والی جان چی پے مو یہ قوم درباد سڑکے لاوا اس سمجھ سمجھدانی تو بے مقوفا رب دے کوئی کھا جاوے تیرا تے لگ گیا تینوں چکے امت جانے لبنا جڑا دیکھنا یہ تیار ہے بڑا ہے توجہ نہیں سیر سین بھی خدا کے بندے اچ جمے بھی فساد ہے نی سب سکون کی طرفوں پیدا نہیں وہ نام جدو بےدین بچے بے جن نہیں رہا جن قبر حصل یاد نہیں رہی جن رب سونے کا حساب کتاب یاد ہی نہیں رہا جڑا پیسے وہ خدا سمجھ بیٹھا انپئی لکھ دے جو مرضی کرا لے یہ داڑیاں بھی رکھ لیند روپیے کی خاطر سارا کم کر لیں گے نہیں صرف فساد نہیں پائے اج قومی فساد کسی جگہ تٹھان پنجابی پلڑ گئی پٹھان پلڑ گئی سندھی پنجابی پلڑ گئی پنجابی سندھی نال پلڑ گئی حالانکہ کلما کسی آبی <تصفح> اے اے مسلم لیگ مسلم لیگ لیگ لیگ اے شان لیگ, اے لیگ اے فلانی لیگ اے کنجر لیگ یہ کتوں بن گئی یہ پیپل پارٹی پارجی یہ پیپل پارٹی گروپ لگاری گروپ ملاری گروپ درباری گروپ شیتانی گروپ میں گروپ لے. دی دی. اے نے پھر آ جا فیکٹری فیکٹری جناب جی کسان یونین مزدور یونین بڑی رکشا دے آ جا रक्षे के अंदर पांच सौ यूनियन टैक्सी वाले वक्रिया यूनियन की क्या बनाई छोड़ो हूं तेरह हद तक स्कूल आया इतफाक कराया कोई बंदा इलेक्शन त खलोगे ना इलेक्शन अंत पता की बेचारे गुडू वोट नहीं दिता نہیں آ فلانا کھلو نوٹ نہیں دتا میں کملا سد کے جاپ پیدا کرنے مالیاں تو لڑایا کنوت لیا بڑی بھی موٹ لکھ دیں جڑی جکی تھی معلوم ہوا انہوں سارے فسادوں کی جڑ ان مسلمانہ مسلمان دیا تیا استع لاستے جگہ جگہ تے جگا جگا پیش ہوئی لیا پھر اب پٹرولا پمپ تے سے بیٹیا انہاں کے پمپ سے لکھا ہونا نو سموکنگ لکھا ہوگا سگریٹ پینا کیوں وہ پیا تھے تیل پیا ٹینکی تاکی ٹینکی کے اتو مٹی مٹی کے اتو ایٹا سموکنگ سگرٹ نہ پیا جی ہونا اچھا یہ بخت لکیا ہو سگرٹ تب جائے تو اگ لگا خطرہ ہے تو جی پٹرول اگ ن بچانا پھرنا لڑکی تو لڑکا چل کے پمپ بچے اپنا ترقی ہوجو جر آس ستویں کی کتاب مکالا ملیا توجہ ہے کہ نہیں آ ویخا کی لکھا جی آ سبھال لا انیس سو اٹھتیس میں جب پٹنہ میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو اس میں پہلی بار عورتوں کی سب کمیٹی قائم ہوئی تاریخ آزادی میں ہندوستان کی جن مسلمان خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا آئے آئے آئے, آئے. تو میں پوچھنا پروفیسر سگریٹ پپ تین پی دینا کڑی سکل چی ہے نبائی بیٹھا ہے موڈے موٹا لائی بیٹھا ہے ٹینا تار ترقی ہوے دی کمی نیا اگ پٹرول کٹے ہوم اگ لگتی ہے روپیہ سڑک تے چکیا ہے دودھ کتے کے رکھو منہ وج ہے سالن رکھے بال بلی منہ مار بنتی ہے جتی رکھو سڑک پہ تردی پہ چپ لوگ نے تو پھر سمجھ لو تھی پی پیڑ بھی اُنہ چر نہیں بچتی جنا چر محمد مستفاق ادیم کے مطابق तवजन मैनू प्रोफेसर आता चिश्ती hmm. सूर का ना नहीं दा। hmm. मैं क्यों आख चाली दंग ईमान नहीं रहा मैं कसूर तू मे क्यों मैं सूर आता जब मेरा ना प्रोफेसर अपनी जबान ते मेरा अपना ईमान चाली दिन टोटान سور نبی دی امت نو بے غیرت نہیں ایمان نہیں اگریزوں دا یہودی دا ایجنٹ غلام تو نہیں بنایا حضور سرکار دی امت کی عزتوں ویچیا تے نہیں روڑیا تے نہیں قسم خدا دی کر کے نہ میرا ایک ڈاکٹر دلی ہے آؤ کالا دلا نہیں یہ چوچک اتوں کے ڈاکٹر نے سنائی گل او آخیا نرساں آئیاں ہیں نرسا لڑکیاں آئی نرساں بننے واسطے اس ہسپتال تی لڑکیاں آئیاں نے پندرہ نال بڑے واقع جناح کی جنہ زنا دی ہاں کیتی کی نے لا لیا نرسا بن گئی جنہ نہیں کی پجا دتا آلہ میں اکبال میڈیکل کالج لاہور دہ ہسپتال بنال اتے ایک پور چھٹے کا منڈا چار دن میرے کو میرے دوست احسان ہوں علی پور چھے احسان ہوں نا ہے اوچ رہا منو کہ استاد کا کی پوچھنا ہے نرس ادو بنتی جدو اتوں وے ڈاکٹر لے کے چوڑے جڑا آئی نا وہ بخر پھر نا استعمال کر سارے تو ایک بھا بھی اندر کول آیا انٹرویو کڑی لینی اس انٹرویو کھتے کون سا انٹرویو ملازمت انٹرویو ملازمت شعور ترقی اے نہ سن لو تو پھر دھی سوار کے بھیجتے ہیں جی ان آخو دھیان کملے میں کلا بانا تیرا کھانا پیش سانو بغیر بنایا ٹھیک ہے ہر انٹرویو ابا باہر بیٹھا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں دین دار وا بھی باہر بیٹھا بنا سکنا جی میرے گاڑی ملاقال میڈیکل کالج دس بھی کر رہا جی اسٹرویو ابا باہر پہڑا دورے موڑے پہ بہ گئے موڑے پہ بہ گئے ابا پہڑا پہ کی کرن گئی ہے پھٹے لکھ سکول سکول آٹھے پہنچا دیتے دلہ تے پاگل ہو گیا پیسے دیچے باہر بیٹھے تھی اندر احسان آنڈے انسان یار میری تین نرس بن جائے گی وہ آدھا اگو یہ درس سونی کو آدھا ہے تو سونی آدر بن گئی کسل خدا دی کر کرکیا ہر سکنا اتو بغیر تیار سل ظلم نبی ندی دین امن لے جب نہیں روے گا کبھی دنیا تے امن ہو سکتا نہیں آر سے کڑی فرماؤں گی فرما دین یاری نالو لو کتے دا چنگا او بے شرمی دے یار مردے نالو اے ساگ فرو دا چنگا مینو ایک اندا ہے مجھے بہاری گیا خمولی صاحب دو سو روپیہ دیں دو سو دیا گل سنو جیسے مطلب فرگڑ کی گل بندہ رن کی کمائی کھانا سی کار آیا تو وی ہانڈی پکتی ہے اس پوچھا کی ہانڈی پکانی ہے بلے تھے دال اس مارا پھر ہانڈی رڑتی گیا دلے بھی بنی تو کھائیے دالی جگی میں دلے بھی بنے تو روپیہ دو سو بکری وکے پانچ سو تو ہزار مجھ لین جائیے منڈی اور پنجی ہزار دی سو میں بدمست کا انگریز سوداگر ہے گورنمنٹ دلال ہے دلال تھی وکن والی ابا ویچن والا مل دولہ بھی مہربانی فکیر دا تھوک دا دکان ہے آخبرا فبان اللہ رات بھی سوا تین گھنٹے تقریباً بولیا تین گھنٹے میں بہاڑی آر فال تینو بھی ان شاء اللہ باس مکان لگا میں کشمیر جانا پھر دیکھ لا ایسا روزانہ بولنا بھی ہوتا ہے. محض تو میں درد ہی من لئے بیٹھا ہے. ورنہ اور کوئی گل قسم خدا کی کر کے آنا درد نہ ہونا تو میں تکریر کرنے کا چا کو تو مینو بھی اللہ نے مینو گولہ بھی دتا ہے سارا کچھ دتا میں ہزار روپیہ ایک تقریر کا مگا جن دے روپیہ بھی ہزار پجارو تھے ہو گئے ہوں سائیکل ہی کونی اللہ سبحان اللہ پر کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں دے او ادر شرارا مرغو جنگا ساگ والی گزارا میں بھی کر دیا میں بھی جینا پھرنا کوئی مسئلہ نہیں تو میں جی جی کی تھی پر یہ ہے چشتی ٹور نال جید اللہ بھی مہربانی جیتے بھی جانا نا ایڈا گھاٹا کر کے باننا میں پتا ہے کانے جن بھی میرے کی نہیں بول سکتے ہاں کوئی کسی کا کانا ہے کوئی کسی کا کانا فکیر کسے انہیں بھی مہربانی جنو جیرنا ہو فکیر بے گل جت پھیر دینا جی کھتا ہوا توجہ نہیں جیتی ہاں میں کئی بار تقریر پہ جانا روپیہ ایک نہیں دے پل جا کے پل لا کے جانا پہ پل لا کے <تصفح> بسم <ملحبا> اللہ جی پرواہ کوئی نہیں میرا راجک مولا ہے تھی تھوڑے دیر قسم خدا دی اللہ کی مہربانی سولہ ریس کلب جانا عزت شان دبدا ایمان ہو گئے بندے کا ہے نا میں بلکہ فتوا دینا میں جڑے ملا مکا کے نا فیسا آنے دے ہوں جا نہیں بھٹھا انہوں بلوا ندن کی بجائے خسرے بلا لو خسرے متا خو نہیں ہوں مطلب خسرے بلا لو ان گنا گاٹ ہونا چاہیے یہ نہ جدو آنا یہ ہلور کا کبالا کر کے جانا کبالا جی اگلے دن ایک مول من اسمانی وہ اتنے آیا لاہور انہیں بندے کسی مسلا پوچھا اتنے کوٹ دول جی لو میرج جائے گی ہاں ہاں ٹھیک ہے ڈبی پاٹ بھی آخیا اس شاہ جی نا بیا کرانا خراب کیوں ہر بربادی چمن کے لیے تو ایک ہی کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا میں کہ بھائی مانو ایک ملتان ایک پیر کو مسئلہ پوچھا گیا جی, پیر جی کوڑی ماں پیو کی رضامندی تو بغیر شادی کر سکتی آدھا ہاں ہاں کر سکتی ہے میں کہتا ہوں مالوا والدین کو سختی چھوڑ دو وہ تا کھانا خراب ہے میں کہ ساری سکول والی جن سے جی تر فسا لینا ہے تر شکاری پنجرے چر سیٹی تلا سیٹی ماردر کرا کو نہیں کرتا اگریز فضا لے وہ آدھا منصوبہ بنی آرکی ترقی وہ آدھا لو میرجر پی ترقی پولیو دے پی ترقی ہم آپ بہمانو انگریز کی سیٹی پر چلنے والا عالم اور مسلمان نہیں ہوتا عالم اور مسلمان ہوا ہے جو مستعفی کے اشاروں پہ چلتا توجہ نہیں جو کی تھی اللہ صبح اللہ بہیمانو چلتے جو بھی ویخ آ سفا نمبر ایک سو پن میں نہیں فتح آ نرفا تو فلانیا کی بن گیا اشر ویخ آپ ہی کنجر لکھنڈا آہا آہ سفا آہ آہ. نمبر ایک سو پن کھول ستویں اردو کا مشرقی عورت اپنے آخام من کیا رام اور سکون کا خیال رکھتے لکھے آدر جی پر تو بی ہوگائی د اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ جب کہ مگر بھی عورت آزادی پسند ہے آزادی پسند ہے مگر بھی عورت آند نے سکول علی نو تو مشرقیا گران پال وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح